تو ہم نے فرمایا تم دونوں ہی جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں پھر ہم انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا